بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ, اللہ محمد و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بادشاہ اور باقی تمام سامع سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے اور میں پہنچا ہوا ہے کا درست نمبر سولہ ہے اور مجموعی اور پر دعوت کا درخت نمبر ایٹین نائن, نائن ایکم نوے ننانوے نو نمبر ہے تو اور جو ہمسا مختلف ہے پھر گلاش کے جی چل رہی ہیں اس پہ سے پہلا اللّہ منۃََسلام سلام السّلام من علیکہ السلام عرآبن السلام علیہ اللہ علیہ السّلام کا تجمل تک پہ پہنچا تبار تمط عالظ حضر ذرا آگے لا الہ الا اللہ آج کے درس میں لا الہ الا اللہ وحد لا شریک اللہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ لہم <الْحَمْل> اس پیراگراف کے تھوڑی بہت توجہ دے رہا ہوں کہ لا, الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہم <الْحَمْل> اس مبارک جملے کے تھوڑا توجی ہم کو دے رہا ہوں لا الہب یعنی لا جو عربی زبان میں نفی اس کو بولتے ہیں نفی جس ایک دفعہ ہیں لا راج الن یعنی ایک آدمی نے ایک لا راج اللہ میں جن سے مرد میں سے مردوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس لاحق کا یہ معنی ہے تو لا الہ یعنی اللہ کے معنی محبود عبادت کے لائق ذات تو لا علا ہاں جی اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے عبادت کے لائق نہیں ہے پہلے معبود کی مکمل نہ فکر تھے اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے عبادت کے لائق نہیں ہیں اللہ سوائے اللہ کے سوائے اس پاک ذات کے جو کہ اللہ ہے تو اللہ جو ہے کس کا نام ہے اللہ ذات واجب الوجود کا نام ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہاں جی اور وہی اللہ سب کچھ ہے اس نے کائنات کو عدم سے وجود ملایا ایک وقت تھا نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ یہ آز کاکشینی تھی نہ پہاڑ تھے نہ سمندری تھے نہ یہ صحرائیں تھیں نہ انسان تھے نہ جنا تھے نہ پری تھی نہ ہی اوچرن تھے نہ پرن تھے نہ دہن اور نہ سمندر میں موجود مچھلیاں تھیں کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس عظیم کائنات کو اللہ تبار و تعالیٰ نے اپنی قدرت لائے تنہا کے ذریعے اپنے امر کن یا کے ذریعے اس پاک ذات نے خلق فرمایا ہے اس لیے الا اللہ کوئی معمول نس کائنات میں سے کوئی بھی سب اللہ کا مخلوق ہے سب اس پاک ذات نے خلق فرمایا لہذا جو اللہ نے خلق فرمایا اب وہ عبادت کے لائق نہیں ہے سب اللہ کا مرزوخ سب کو وہیں اللہ پال رہے ہیں سب کو وہی اللہ وجود دیا ہوا ہے اسے اللہ نے سب کی بقا اور زندگی کے وسائل اسی پاک ذات نے فراہم کیے ہوئے ہیں اور سب ہر لمحہ ہر لحظہ کائنات کے ہر شے اپنے دوام اور اپنے بقا اور زندگی حیات میں اس پاک ذات کے رحمت کا محتاج ہے تو پھر کیسے وہ معبود بن سکتا ہے کیسے اس کی عبادت کی جسے کیسے اس کے سامنے عزیزی کریں گے ہاں جی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے یہ اس کائنات اس رب اور مالک کا نام ہے ہاں جی اس کائنات کے رب مالک رازق اور خالق کا نام مبارک ہے اور اس لفظ اللہ کو مستمِ جمیِ صفات اور تمام صفات اس ذات کے اندر ہے تمام صفات اللہ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو سو ازماول ہم گنتے ہیں تو آئے جوشن کبیر کے اندر ایک ہزار اسماعل حوصلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے اور بھی بہت دعو میں اور بھی آسماء الحوصنہ اللہ کے ذکر فرمایا ہے یہ تمام آسماء الحصنہ اس اللہ کی صفت ہے یہ اس پاک ذات کا نام ہے جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور اللہ اسم میں ذات ہے جی اور ذات واجب الوجود کا نام مبارک ہونے کی واضح ثبوت کیا ہے یہ کہ اسم میں اللہ جو ہے اس میں جلالہ اللہ جو ہے صرف صفات واقع ہوتی ہیں صرف صفات واقع ہوتی ہے ہاں جی اور کبھی بھی صرف مثانے اللہ جو صرف موصوف واقع ہوتے ہیں اور باقی اور, اور کبھی بھی یہ صفت واقعہ نہیں ہوتے کبھی نہیں بولتے ہیں ہاں جی رحمٰن اللہ بلکہ ہمیشہ اللہ رحمٰن اللہ رحیم اللہ کریمن بولتے ہیں تو یہ سب اللہ کے لیے خبر اللہ کے صفت واقع ہوتے ہے لہٰذا فرماء اللہ الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اللہ کے معنیٰ لفظ اللہ کے معنیٰ بھی دو معنی لکھا ہے ایک تو اللہ کے معنی کیا ہے وہ ذات ہے اس کے بھی معنی کیا ہے ہاں جی جو اس کی عبادت کی جائے یعنی معبود کے معنیٰ میں لیا ہے اللہ بہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے دوسرا معنی اللہ کا یہ بھی معنی لکھا ولہ علی حسین یا حسین تو اس صورت میں جو ہے اللہ کا معنیٰ وہ ذات جس کی معرفت سے میں سب حیران اور پریشانے متحر ہے کائنات کے حرشے اللہ کی معرفت کا محکمہ معرفت نہیں کر سکتے کنہیں معرفت ناممکن نے بشر کے اس کی ذات کی ہاں جی اس لیے فرمایا اللہ یعنی وہ ذات جس کی معرفت سے عازش ہے جس کی معرفت میں متحیر ہے موجودات ہاں جی اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی وہ دہو جو ہے عربی علماء فرماتے ہیں یہ ترکیب کے لحاظ سے حال واقع ہوتی ہے یعنی وحد کے معنی کے منفرد انفراد ہاں جی وحدات ان کے مانل کیا ہے تنہائی انفرادیت یکتائی تو الوحدت جو ہے اللہ تعالیٰ جو جب فرماتے ہیں واحدہ یعنی کیا ہے وحدت اللہ تعالیٰ سے اس وقت متغتے عضاء الصف اللہ تعالیٰ بلاحدی جب اللہ کو وحدت سے متصف کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ و الزی لا یسی الہ جزی وَلََََََََََ تکثر۔ وہ ذات نہ اس کے اعضاء ہو سکتی ہے نہ اس کی کوئی تعداد میں کثرت سے پائے جاتے ہیں یعنی وہ ذات ہے جب کہا جاتا ہے اللہ واحد عہد خاج مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو قابل تجزیہ نہ ہو اور ساوی اور اعضاء میں تقسیم بھی نہ ہوتا ہو تو اس ذات کو واہدہ بولتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات کے اندر کوئی وش عبادت کے لائق نہیں عضا نگرانی ہاں جی واہدہ اور وہ ذات جو ہے اکیلا ہے یکتا ہے اور اس کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے ہاں جی اس کے ذات کا جو ہے وہ منفرد ہے وہ تنہا ہے یکتا ذات ہے اس کا اس کی ذات کا تک کوئی جس نہیں ہے ہاں جی تو وہ مرکب نہیں ہے یکتا ذات ہے در حال کہ وہ یکتا ہے کس چیز میں یکت ہے ہر چیز میں یکتا ہر صفت میں یکتا ہے <تصفح> نہ اس کے علم جیسا کسی کا علم ہے نہ اس کی قدرت جیسا کسی کا قدرت ہے نہ اس کی حیات جیسے کسی کی کے حیات ہے ہاں جی نہ اس کی ملک و ملکوط جیسے کسی کے ملک و ملکوط ہے نہ اس کی عظمت جیسے کسی کی عظمت ہے تو کسی بھی شے میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مساوی برابر نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اللہ کو وحدہ بولتا ہے ہاں جی وہ تنہا ہے وہ یکتا ہے ہر شے میں یکتا ہے لا شریک اللہ اور اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہاں جی شریک جو ہے معنی شریکہ یا شریک سے معنی کیا ہے تو شریک ہونا شرکت کرنا اور شعرا کا حصہ دار ہونا بس لا شریک لکھ مطلب کیا یعنی پوری کائنات میں کوئی بھی شے کسی بھی چیز میں کسی بھی زاویے سے اللہ کا شریک نہیں ہے نہ صفات میں نہ افعال میں نہ قدرت میں نہ ملک میں نہ ملکوت میں ہاں کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں اس کائنات میں کیونکہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھا کائنات میں صرف اللہ کے ذات کے سوا ہر چیز کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا تو پھر اس کے ساتھ کون شریک ہے ہاں انسان سے محلوقات انسان جنت فرشتے یہ آسمان زمین سب کو اللہ نے خلق کیا تو وہ اللہ کے برابر میں کیا چیز آ سکتے ہیں ہے کون سی جی چیز آ سکتی ہے سب اس کا معلوم ہے سب اس کا ہے ہاں سب اسی کا رزک کریں اسی کو اسی نے خالہ کیا ہے کوئی نہ اپنی خلقت میں آزاد تھے بے نیاز سے نہ اپنی آپ کو رزق حاصل کرنے میں بے نیاز سے نہ اپنی قدرت میں بے نیاز سے نہ اپنی حیات میں بے نیاز سے کسی بھی شے میں کوئی موجود بے نیاز نہیں ہے اور اسے اللہ کا محتاج ہے ہاں جی تو پھر وہ کوئی ایسی کون سی چیز اس کائنات کے اندر جو اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں اور ہاں جی اور وہ کہیں میں فلاں چیز میں اللہ کے ساتھ جو بھی موجود کہے گا وہ اب اس سے زیادہ جوٹھی بات اس کائنات میں خلاف حقت بندنی ہوگی ہاں جی کیونکہ اللہ کے جو ہے غیر میں جو بھی اوصاف کمالی ہاں جی موجود ہیں علم قدرت کچھ بھی ہو وہ سبھی اللہ کا عطا کرتا ہے تو پھر اس پاک ذات کے ساتھ شریک کیسے بن سکتے ہیں بلکہ سبھی اور تمام کمالات وہ صفات اسی کاغذات کا ہے اور اسی سے اس کائنات کے اندر جتنی بھی ہاں جی اوساف حاصلہ ہیں قدرت ہے اور کسی انسان کے پاس کوئی عظیم قدرت ہے اسا اللہ کا دیا ہوا ہے انسان کے بعد اللہ نے کسی کو بہت بڑا علم دے اسے اللہ کا دیا ہوا ہے عقل شعور دے اسا اللہ کو دیا ہوا ہے جس مال دولت دیا ہے اس سے اللہ کا دیا ہوا ہے, و و دیا ہے اللہ کے دیا کی, کی واضح سوچے چاہیں چھین سکتا ہے انسان کی مرضی کے بغیر اس کے واضح سوچ کے اس, اس کا دیا ہوا اور شرک جو ہے ایسے گناہ ہے جب جس اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں فرمایا اور قرآن پار فرمائے اللہ اللہ یا پھر آئی یوشر اللہ شرک کو ہرگز نہیں باشے گا اور یا پھر معدو نظال اس کے علاوہ باقی گناہوں کو جس کو چاہیں باشے گا شرک کو نبی نہیں باشے گا جین گرہ ہاں جی اور شرک جدائی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا شرک سے خود کو دور رہنا ہاں شر کو اپنے اندر آنے نہ دینا سب سے مشکل چیز ہے اگر شرک کی سے نجات ممکن ہو جائے نہ اللہ کے مقابلے کسی اور خدا کہنے سے کسی اور عبادت کرنے سے انسان کے لیے ممکن ہو بھی جائیں تو شرک کے جو مخفی ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو اور کاموں میں صفات میں شریک سمجھتے ہیں اس سے نجات نہایت مشکل عمل ہے اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنی منظک کلا میں ایمان والوں کو بھی دوبارہ ایمان کی دا طرف دعوت دیا ہے یعنی وہ ایمان لایا اس کو پھر اللہ فرماتا ہے یا آمن آ مین اللہ رسول اے بولو جنہوں نے ایمان لایا وہ ایمان اللہ رسول پر سے کیا مانا ہے ایک وہ جنہوں نے ایمان لایا وہ پھر ایمان اللہ رسول پر ہاں جی یعنی اسی طرح ایک اور حضمِ اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدمِ وما مین اکثر ام بلّہ اللہ مشرقوں نہیں وہ لو جنہوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے بھی اکثر نہیں مگر مشرق اللہ اقبال جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ ان میں سے اکثر مشرق ہے اور اللہ حرکب جنہوں نے ایمان لایا ان سے کہتے ہیں دوبارہ ایمان لا اللہ رسول پر تو یہاں جو ہے ان دونوں آیات کے بارے میں مفصرین ان دونوں آیات سے مراد شرک خفی لیا ہے کیونکہ شرکِ خفی سے مخفی شرک سے شرکِ خفی سے نجات نہایت مشکل چیز ہے ہاں جی کے شیرک حافظ کی صورت میں ہوتی ہیں جو کے ریا کاری کی صورت میں شہرت کی صورت میں عجب کی صورت میں تکبر کی صورت میں ہاں جی اور اپنے آپ کو اللہ نے آپ کو جو نعمت دے دیا آپ اس کو اپنے کمپنی کمال سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ عقل شعور دے دیا اس کا آپ اپنا کمال سمجھتے ہیں یا کسی اور کا عطا کردہ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو مال و دولت دے دیا وہ کسی اور کا سمجھتے ہیں اللہ کا نہیں سمجھتے ہیں یا کسی اور کا بھی اس میں حقیقت میں مداخلت سمجھتے ہیں تو یہ سب شرک زمرے میں آ جاتے ہیں زنگرمی بہت خطرناک چیز ہے اللہ اور ان سے نجات جو ہے بہت مشکل عمل ہے اس نے اہل ترکت جو اللہ اول ہیں تو صف کے بزرگ حسین ہیں علماء ربانین جو ہیں انہیں چیزوں سے خود کو ہاں جی نجات دلانے کے لیے زندگیاں صرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک حقیقی مواحد درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقی اللہ وعلّہ کی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور ہر چیز کو اللہ کی طرف نسبت دے دیں اور ہر چیز کا مالک اور رازق حق اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھیں ہاں جی یہ چیزیں جو ہے زبان سے بولنا آسان کام ہے لیکن عملا زندگی میں ان چیزوں کا اپنے اندر پایا جانا بہت مشکل چیز ہے اس کے بعد اسلحمت لاہملک و لاہ الحمد و اس میں جو ہے ملک کا معنی حکومت اور اقتدار کے معنیٰ میں ہاں جی اور حمد کا معنی کیا ہے ہمد کے معنی تعریف کرنا ہاں جی سراہنا شکر کرنا اے منحمید احمد حمدن تعریف کرنا سراہنا شکر کرنا اسی مبارک لفظ سے جو ہے حمت و جد الظم ہے مذمت کے مقابلے میں مدد کرنا مذمت کرنا بھک پا ہاں ہاں جی اور حمت استودپا اس معنی میں اسی لفظ حمید یہ سے ہیں محمد صلاح صحم کا مبارک نام بھی اسی سے اس کے معنی محمد کے من العمام میں یہ رکھا ہے اللہ جی کا سرخ ہے وہ شاعر جس کے اچھے اوسا بہت زیادہ ہوں جو اچھے اچھے اوصاف کا مالک اچھے اوصاف جب بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کو محمد کہے گا اور حامد محمود کا معنی ہاں جی حمید کا معنی ان سب کا بھی لائق تعریف قابل تعریف شکر گزار تعریف کنندہ کیا ہوا حمید محمود ان سب کا معنی اسی لفظ حمید حمدوں سے ہاں جی حمد جو ہے کب کہتے ہیں حمد کے کیا معنی فرماتے ہیں تعریف کرنا تعریف یعنی زبان سے اسنا و بالسان اللہ قزیم کسی کے اندر کوئی عظمت ہے اس عظمت کی وجہ سے اس کی تعظیم کی خاطر کسی کی مدح کرنا زبان سے اور یہ تواً نعمت اور خواب اس نے آپ کو کوئی نعمت دے یا نہ دے کسی میں کوئی کمال عظمت ہے اس بنیاد پر کسی کی مدح کرتے اس کو تاثنا کہا جاتا ہے حمد کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں شکر آتا ہے شکر جو ہے فیلون یوم بھی انتظم فکر ایک ایسا عمل ہے جو خبر دیتی ہے کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے کوئی انعام دیا ہے تو اس کے منعم ہونے کے عیشت سے آپ کو کوئی نعمت اس نے دیا اس نعمت کی وجہ سے آپ اس کی مدح کرتے ہیں اس کی صنعت کرتے ہیں مختلف طرقوں سے کبھی زبان سے کبھی دل میں کبھی اعضا و جواہ کے طرح سے تو یہاں اللہ دعا میں فرمایا لہول الملک ولاٰ الحم یہ لفظ لہو کا پہلے آنے میں انحصار کا معنی سمجھاتا ہے جال مجور کا مقدم افادی حسن دیتا ہے تقدیم ما حق و تاخیر یوفید الحسن یعنی لاہ الملک والا بادشاہت اور تعریف صرف اور صرف اللہ کے لئے تعریف با... صرف اللہ کے حکومت اور اقدار صرف اور صرف اللہ کے لئے بادشاہ صرف اور صرف اللہ کے لئے یعنی حقیقی تعریف بھی صرف اللہ کے لئے اور حقیقی بادشاہ اس کائنات کا حقیقی مالک بھی صرف اللہ کے لئے اور اسی مفہوم کو بند کرنے کے لیے قرآن پاک میں بہت سے ہیں سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا کی میں اس کائنات کا, کا مالک صرف میں اللہ ہوں چین سرماۃثرِ بغرائے نمبر سات میں علم تعلم لہو ملک و سماوات و کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تمام لہو اسی پاک ذات کے لیے صرف اسی پاک ذات کے لیے آسمان و زمین کے بادشاہ تھے اس طرح ایک العالم حرمتِ معاہدہ 18 میں لاہ ملک و سماوات و صرف اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کے بادشاہت ایک بات میں حمد میں اللہ کے ہوں <الخول> الحمد <و> للہ <لیلا> کہ تو میرا ابھی تمام طرف ہے صرف اس اللہ کے لئے اللہ ذلّم یا تخذ و لدن جس کا کوئی بیٹا نہیں جن نے اپنے کو بیٹا قرار نہیں دیا غلم یق اللہ شریک الم القی اور اس کی بادشاہت میں اس کائنات کا وہ بادشاہ معتعلق ہے اور اس کے اس بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے صرف وہی ایک ہی اللہ بادشاہ وہی ایک اللہ مالک مالک ہے حاکم مختلف ہے اس کی مالکیت میں بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں اللہ خود قرآن صراء اصلاح نمبر اکیس میں فرماتے ہیں اس اللہ فرماتا ہے سورہ تغاولہ نمبر میں یو سب بہلی اللہ و ما فل تصبیہ بیان کرتا ہے تقدس بیان کرتا ہے اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں لاہ الملک و صرف اسے اللہ کے لئے اقتدار صرف اس اللہ کے ہاتھوں میں وہ لہم اور تمام طرف ہے صرف اسے اللہ کے لئے گرمی تو اس مبارک آدمی بھی صاف طور پر یہی آئے تک جو یہی دعا گیا جس میں فرمایا تھا لاہ الملک وحمد اس میں بالکل یہی جملہ آیا ہے اللہ رماعتیں کا نہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں انسان جن چرن بنان سب کچھ اللہ کے پائی پاکی بیان کرتا ہے اور الملک اس میں بھی بالکل یہی لہو پہل لے بادشاہ صرف اللہ کے لئے حکومت اور حاکم صرف اللہ کے لہ کی معنی میں اور تعریف بھی حقیقی معنی میں صرف اللہ کے لئے ہاں جی صرف اللہ جیسا الحمدللہ للہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں تمام تعریف اللہ کے جس کی علماً ہیں اگر آپ کسی شخص کی بھی مداح کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اندر جتنے بھی کمالات وہ اللہ دیا ہوا ہے کسی بھی انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں کسی بھی آسمان زمین چاند سورج اس کائنات کے جس شے کی بھی آپ تعریف کریں گے جس تعویذ سے بھی تعریف کریں گے وہ تعریف پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ تمام کمالات رکھا ہوا ہے عظمتیں رکھا ہوا ہے زینگرہ میں اسی طرح کی آیا قرآن مجید سے پر ہیں اور اس کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ اور حاکم اعلیٰ صاحب اقتدار بھی صرف اللہ ہے لہذا حمد بھی صرف تعریف بھی صرف اسی کاغذات کی کے ان میں اور یہ اسی اللہ کی عظمت اس کسی دعا میں اللہ کی حمد اور اللہ کی جو ہے اس کے ذات میں جو توحید ہے جو انتہائی یہ عبارتیں انتہائی فرنور عبارتیں ہیں قیمت میں آپ کے میزان اعتراض میں سب سے زیادہ وزنی دعا ہے عظہ نگر میں انہیں دعاؤں کی وجہ سے یہ وہ دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سکھایا ان کے دلوں سے شرک کو ختم کرنے کے لیے کفر کو ختم کرنے کے لیے شرک جلی اور خفی ہر چیز سے اپنے امتوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی آتے نازل فرمایا دل کی شکل میں اور پیغمبر ختم سم کو دعاؤں کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے اسلّہ الہ الا اللّہ اللہ اس کائنات میں کوئی معبود نے عبادت کے اللہ سے تیرے ذات کے وحدہو اور تو یکتا ذات ہے لا شریک اللہ یعنی ہر صفت میں تو یکتا ہے ذات میں بھی یکتاہ ہے فعل میں بھی یکتاہ ہے قدرت میں بھی یکتا ہے ہر چیز میں یکتا ہے لا شریک اللہ اور کسی چیز میں اس کائنات کا کوئی بھی شاء اللہ کے کسی صفت میں کسی فعل میں اقتدار میں راج میں نے مالکت میں کوئی شریک نہیں نہ عبادت میں نہ اس کے ذات کے مقابلے میں کوئی چیز ہے کیونکہ سب اسی کا معلوم ہے مرزوق ہے ہاں جی اور لاہملک اور بادشاہت اور اقتضاء صرف اسی ذات کے لیے الحمد اور تاریخ بھی صرف اور صرف اسی ذات کے لئے انہیں میں سن دعا کرنے پر وََ ہمیں ان دعاؤں کو بامارفت پڑھنے کی توفیع